بس اللہ صلی اللہ علیہ و آل محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں درج نمبر چار سو انہتر ایک کم ستر چار سو انہتر ابلیغ ایک سو گیارہ ہیں ٹرپل ون ہاں جی چار سو انہتر جو شروع سے لے کر ابھی تک کے دروس کی تعداد ہے دعوت شریف کا اور ایک سو گیارہ جو ہے داوراد فتھیہ کا درخت نمبر ایک سو گیارہ میں اس میں جوراد فتح کا پہلا سا ملک الجبار میں ہے اس میں آج جو ہے لا الہ الا اللہ نمبر تینتالیس فورٹی تھری ہاں جی اس کی توجہ ہے یہ لالہ نمبر تینتالیس سے مقدمہ خل مقدس کلمہ ہے لا لیر الرحمن لا الہ الا ال خیر الرحمن یہ مقدس کلمہ ہے لا الہ کا کے توضیع آپ لوگوں کو بار بار کر چکا ہوں ہاں جی لا نہیں الہ کوئی معبود کوئی پرش کے لائق کوئی عبادت کے لائق اللہ مگر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ذات واج الموجود ہے الحی القیوم بادشاہ ہے پوری کائنات اسی سے باقی ہے اسی کے فضل سے رحمت ہے ہاں وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی مالک ہے وہی الہ العالمین ہے وہی رب العالمین ہے ہاں وہی پروردگار عالم کہ عالم ہے اسے کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہیں صرف وہی ذات باری تعالی عبادت اور پرشتیش کے لائق ہے جس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے ہاں جی کے کی بندگی کی جائے حق بندگی تو اس کے سوا کوئی جو ہے عبادت بندگی کے لائق نہیں آگے اس کے اس اللہ کی جو صفت یہاں پر آیا خیر الراہم آیا ہے اس پہلے والے میں خیر الغافرین تھا اس میں خیر الراہمین آیا ہاں جی تو خیر کے جو ہے لوگی تحقیقات آلو خیر جو بتا بھی چکا ہوں خیر ان کا جو ہے ایک لغت قاموس جدید میں لکھا ہے جمع خیار و خیور بھی تو اس میں اس کا معنی فائدہ نفع بلائی مال و دولت کے معنی میں ہے خیر جب جس جمع اخیال خیور ہو تو اور خیر ان من کے ساتھ استعمال ہو تو بہتر زیادہ بہتر بہتر کے معنی میں ہے القام جدید نام لغت میں اور الخیر جم اخیار خیار بہت نیکی کرنے والا ہاں جی؟ اس کے معنی جمع خیار اخیار ہو تو بہت نیکی کرنے والے معنی اور خیروں نے اس میں تبدیل کر اخیار کے کا مخاف ہے اس کی معنس خیرتون ہے اور الخیرتو یعنی بہت خیر والی ہر چیز سے بہتر جمع خیرات ہے یہ معنی المنجد لغت میں لکھا ہے ہاں جی؟ تو ان لغوی معنی میں سے یہاں جو ہے اس دعا میں خیر الرحمین میں لفظ خیر کا معنی یہاں پر جو مناسب معنی ہے وہ بہتر ہاں جی ہر چیز سے بہتر بہت بہتر اچھا بہت اچھا زیادہ اچھا زیادہ مناسب یہ معنی جو ہے یہاں پر زیادہ مناسب ہے ہاں جی بندہ کے جو سوچنا ہے وہ بتا رہا ہوں یہ دعا کے مقام پر خیر کے یہ معنی زیادہ مناسب ہے بہ فائدہ نفع محلۃ اللہ کے معنی وہ یہاں مناسب نہیں خیر کا جو ہے ایک معنی کے جو ہے یہ تیسری جو لغت ہے مفحدات راغب محمدیں خیر کا بھی عف علومن کے معنی میں آتے ہیں عف علم یعنی وصف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس میں تبدیل کا شغاف آلو کے معنی میں آتے ہیں چنانچہ راغب اسفانی مفردات میں فرماتے ہیں اور کبھی خیر ان بطور وصف آتے ہیں اور اح من کی تعدیر اور کے تقدیر میں ہوتے ہیں جیسے خیر من کا وہ افضل یعنی یہ اس سے بہتر اور افضل ہے یعنی خیر المنظالکہ وہ افضل تو یہ خیر وہی اخیر کے معنی ہے قرآن باغ میں ہے نعت بحیر منہا ہاں جی سرح بقرا نمبر جو ہے ایک سو میں نعت بخیر منہا جو ہے اس میں تو ہم تو ہم اس سے بہتر بیچ دیتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں جی بندہ نے یہ تجمہ جو ہے مجھے سوچو میں اس دعا کا تجمہ آیت تجمنہ آتی بخیرمنا کا تو ہم اس سے بہتر بیچ دیتے ہیں جو قرآن میں تجمہ میں یہ لکھواتا ہے جو مطلب مفردات راغب اردو تجمے میں یہ تجمہ لکھے نہ آتی بخیرمینہ تو ہم اس سے بہتر بیچ دیتے ہیں نہ آتی کا معنیٰ نعت کا ایک معنیٰ آتا ہے یاتقا معنی میں لہٰذہ آخر یہ تجمہ ہے یا اس سے بہتر ہم لے آتے ہیں یہ تجمہ درست اس طرح آیت کرمہ و انتسوم و خیر الرقم ہاں جی سورا نمبر دو سرح بقرا جو ہے آج نمبر ایک سو چھیاسی میں تو لفظ خیر کبھی جو ہے معنی اس میں بھی دیتے یعنی بلائی نیکی مالک کثیر وغیرہ کبھی خیر شر ان کے مقابلے میں آتا ہے اس کا ضد اور کبھی خیر ظر یعنی تکلیف بیماری وغیرہ کے مقابلے میں آتا ہے کبھی شر کے مقابلے میں کبھی بیماری وغیرہ تکلیف کے مقابلے میں آتا ہے اور الخیر خیر خیرن الخیر یعنی خیر وہ خوش وہ خیر, خیر کے کی مانے کیا ہیں الخیر خیر وہ سب خیر کا جو معنی ہم شداد میں فرماتے ہیں خیر وہ جو سب کو مرغوب ہو یعنی وہ چیز جو سب کو مرغوب ہے سب کو پسندیدہ ہے اس کو خیر کا عرب یعنی خیر, خیر وہ جو سب کو مرغوب ہے یعنی وہ چیز جو سب کو معروف ہے مثلاََ عدل فضل اور تمام مفید چیزیں ان سب کو بھی خیر کہتے ہیں یہ خیر کے معنی بنداخی نے مفادات راغب سے خلاصہ کر کے لکھا تو خیر کے معنی کو سمجھ تو اس لومی بات کے نظم میں یہاں دعا میں خیر بھی معنی بہتر بہت بہتر سب سے بہتر کے معنیٰ زیادہ مناسب ہے اور دیگر معنی اس میں یہاں پر مثلاً مال کثیر ہاں جی خیر کی معنی بلائی نیکی وغیرہ یا مناسب تجمنی راگ الرحمین خیر الرحمین الرحمن جو الرحیم و رحم اس سے جو اس کے محرط الرحیم الرحم ہے کہ اس کے معنی مہربانی کرنے والا الرحیم جو اس سب کے سیکا الرحم مبالغے کے سیکب اس میں آتا ہے سب و بھی آتا ہے المنجید لغد میں لکھا اس کے محرت جو ہے الراہم رحمِ راہم اور رحم آتا ہے اور اس کے معنی مہربانی کرنے والا رحم اور رحمت کے معنی کیا لکھا ہے یہ لکھے اس کے مادہ رحمت ہے اور ایک قد قلب جو مرحوم یعنی جس پر رحم کیا جائے پر احسان کے مختصر ہو رحمت یعنی اور ایک قد قلب جو مرحوم جس پر رحم کیا جائے احسان کے مطابق کبھی اس کا استعمال صرف رقت قلب کے معنی معطل رحمت کا اور پھر کبھی صرف احسان کے معنی میں خواہ رقت کی وجہ سے نہ ہو جیسے رحم اللہ فلانا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جب اس کے ساتھ ذات باری تعلیٰ متصف ہو تو اس سے صرف احسان مراد ہوگا جیسا کہ مرو ان الرحمۃ من اللہ انعام الفضال الامن العدمین رقط الوطف اشک توجہ کیا یعنی کہ اللہ کی طرف سے رحمت اس کے انعام و فضل سے وارہ ہے یعنی اللہ رحمت فرماتا ہے اللہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے فضل احسان سے نوازتا ہے اور لوگوں کی طرف سے جو ہے رحمت کے معنی رقت و شفقت کے معنی ہے. ہاں جی لوگوں کی طرف سے رحمت کے معنی رقت اور رقت قلب ہاں جی سنیک سکھ بچی کہ اور شفقات کے معنی ہے اور الرحمان اور بھی اسی مادہ سے اسی مادہ رحمت سے ہاں جی یہ دونوں فالان اور فائل کے وزن پر مبالغ کیسے رہیں پھر رحمان کا اطلاع اس ذات پر ہوتا ہے جس نے اپنی رحمت کو وسعت میں اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سما لیا رحمان میں اللہ اس ذات پر ہوتا ہے جس نے اپنے رحمت کے وسط میں ہر چیز کو سنبھال یعنی اس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز پر چھایا ہوا ہے تو اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر اس لفظ کا اللہ جائز نے کیونکہ جس کی رحمت ہر چیز کو چھایا ہوا تو دوسرا کوئی بھی معروف نہیں ہو سوا اللہ کے اور رحم بھی آسمائے حسنار سے ہے اور اس کا معنی بھی بہت زیادہ رحمت کرنے والے کے اور اس کے الاغ دوسروں پر بھی سے یعنی رحیم اللہ کے محلوق کے لیے بھی اللہ نے جیسے قرآن با میں پیارے نبی کے لیے فرمایا لیکن رحمان کے لو صرف اللہ کے ثقافت جو رحمت انتہائی وسیع رحمتِ اللہ میں جو ہر چیز کو محیط ہے ہر چیز کو چھا ہوا ہے اللہ رمین اللہ عفر الرحیم تو یہاں پر اللہ بہت بھاجی والا بڑا یہاں رحیم اللہ کے لیے بسفت واقع ہوا ہے سورہ بغلہ آد نمبر اکس ترہتر بے شا اللہ تعالیٰ باسی والا مہبان ہے اور یہی رحمت جو ہے رحیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا بالمعمنی نہ راح الرحیم شورح نمبر نو سورہ توبہ آیت نمبر ایک اٹھائیس میں اور مسلمانوں پر نہایت درجِ شفیع اور مہبان ہے نہ رح الرحیح نے اللہ کے پیار نبی مومنوں کے لیے بڑا مہربان اور نہایت رہوں والا ہے جی اور بعد نے رحمان اور رحیم میں یہ فرق بیان کیا کہ رحمان کے لوظ دنیاوی رحمت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے جو مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور رحیم جو اور عروی رحمت کے اعتبار سے جو خاص کر مومنین پر ہوگی مفردات راغب میں یہ معنی لکھا ہے جی تو اس لغوی بحث کی روشنی میں اور رحم اور خیر الرحمین الرحمین کے معنی کیا ہو جائے گا جا جا یعنی مہربانی کرنے والے مہربانی کرنے والے شفقت کرنے والے احسان کرنے والے انعام و فضل کرنے والے یہ معنی بن جائے گا تو اس لحاظ صاحب اللہ خیر الرحمین کا کی تجمہ کیا ہوگا اللہ کے سوا وقت کوئی معبود نہیں جو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے یہ تجمہ بھی ہے انسٹاب صاحب نے کیا ہے اور دوسرا ترجمہ جو ہے ہاں جی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں وہ سب سے زیادہ بہتر رحم کرنے والا ہے ہاں جی یہ تجمہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ سب سے بہتر شفقت و رحم مہربانی و احسان کرنے والا ہے تو پہلا تجمہ دوسرا تجمہ علامہ محروم کا ہے بشیر کا اور تیسرا ترجمہ بندہ کن اس پہ جو جتنے بھی لوگوی معنیٰ ہیں ان سب کو میں نے شامل کر کے بتایا اللہ کے شوقی معبود نے وہ سب سے بہتر شفقت و رحم مہربانی و احسان کرنے والا ہے اس میں شفقت کا پہل برحم بے, بے مہربانی احسان سب پہ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں اللہ جو رحیم کہا جاتا ہے نا تو اس میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں تو, پا تو اس کی دعا کی توضیع تھوڑا سا یہ ہے یہ کہ اللہ خیر و رحمین ہیں اس کے سینکڑوں دلیل رب کریم کے اپنے کلام اقدس قرآن مجید میں موجود ہے قرآن باق میں جو آیت کرمہ سب سے زیادہ تقرار ہوئے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں اور علماء لغت و مفسرین نے الرحمٰن الرحیم دونوں کو شغ مبالغہ قرار دیا ہے اور الرّحمن الرحیم کا معنی کتاب محردات راغب میں یوں لکھا ہے یہ دونوں فعلان و فائل کے وزن پر ہے اور دونوں مبالغہ کا شگائے اور رحمان کے اللہ اس ذات پر ہوتا ہے جس نے اپنی رحمت کے وسعت میں ہر چیز کو سما لیا ہو یعنی اس کی رحمت کائنات کے ہر چیز کو شامل ہو کوئی چیز اس کے رحمت کے جو ہے رحمت سے خارج نہیں اس کی رحمت کے بارے کوئی شے باقی ہی نہیں رہ سکتا اور اللہ کی رحمت اٹھ جائے ہر شے فنا ہو جائے گا اس کی رحمت ہر شے کو سمایا ہوا ہے اور رحیم کا معنی بہت زیادہ رحمت کرنے والا آخے ہیں موسادات رغمی معنی کے ہاں جی اور رحیم کے صفت مشبہ ہونے کا استعمال بھی ہے یعنی تسلسل و دوام کے ساتھ رحمت فرمانے والا اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک سو چودہ بار قرآن پاک میں ذکر فرمایا اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی رحمت کے بارے میں مختلف انداز میں ذکر فرمایا چنانچہ ہم اللّہ غفر الرحیم سورہ بغد نمبر ایک سو ننانوے بے شر اللہ بہت زیادہ گناہ بخش دینے والا ہے اور مہربان اور نہایت رحم والا ہے ہاں جی اور یہ آج بھی قرآن میں کثرت سے ذکر ہوا ہے اس کے علاوہ بھی انّّلہ اللہ رحمِ اس کے علاوہ بھی جو اللہ اپنے رحمت کے بارے میں فرماتا ہے نبی اعباد انِ اللہ اللہ رحم صورحج جی نمبر انیس چار فورٹی میں اللہ خود فرماتے ہیں نبی عباد الَََ اللہ خود اللہ کے نبی, نبی سے بخط ہے اے میرے حبیب نبی میرے بندوں کو باخبر کیجیے اے باج میرے بندوں کو نبی بھی باخبر کیجیے یعنی بتا دیجئے ان کو معلوم کرا دیجئے میرے بندوں کو بتا دیجیے ان بیشک میں اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے، اللہ خود فرمانے پیارے نبی سے کیا میرے مومن بندوں کو بتا دیں میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے بڑا مہربان ہے تو یہ سب اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ اللہ خیر الرحمین ہیں رام کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی صفت رحمت سے متصرف ہونے کے ثبوت کے لئے اس کی صفت رحمت پر ہاں جی دلالت کرنے والے اسما الحسنہ کو کثرت سے قرآن پاب میں ذکر فرمائے لہٰذا اللہ کے خیر الرحمن ہونے میں کسی قسم کے شک شبا کی گنجائش نہیں ہے بلکہ اس کے آرحم الرحمین پر یقیلِ کامل ہونے چاہیے میری دعا اللہ تعالیٰ میں ان دعاؤں کو صحیح معنی مہوم کے ساتھ سمجھ کر پوری امید کے ساتھ پوری توقع کے ساتھ پوری عقیدے کے ساتھ جو ہے کہ اللہ خیر نے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا شفقت کرنے والوں میں سب سے شفقت کرنے والا فضل اور احسان کرنے والوں میں سب سے زیادہ فضل احسان کرنے والے ذات ہونے پہ ہم پوری پوری عقیدت کے ساتھ اگر ہم اس حایت کو یہ مقدس دعا کو ساری تلاوت کرتے رہیں الا اللہ خیر الرحمین اپنی زبان پر اس مقد کو جاری رکھیں تو یقین اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا اور کلخیمت میں بھی ہمارے اوپر رحم کرے گا ہاں جی اور ہمیں سر ہمارے دنیا وارت دونوں سعادت مند ہوں گے اور ہم آخر بھی نجات سے ہم کنار ہوں گے میرا اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری خلوص کے ساتھ بامعرفت جو ہے ان کے ورد زبان رہنے کی توفیع فرمائے آمین رب العالمین